الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوج شوق محبتنا على الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 خالق ارض و حمد و دی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے بعد بارگاہ رب ال اندر زانا متبانہ فریاد ہے کہ مولا تلاشال ہوں نفسو شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تم اپنی رحمتی دائمی بنہ نجا تفا فرما اللہ تبارک و تعالی زندگی لگی ایمان اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرمایا چود ادنتے ہو و لائب سیدنا ہیم علیہ السلام آپ سرکار کی طیبہ دے متعلق میں مطالعہ کر رہا اس دفعہ شاب سابقہ موضوع پورا کرن دی وجہ لال آپ سرکار دی سیرت صحیح بیان نہیں ہو سکی ان شاء زندگی نے وفا کیتی کیدرت سید اللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ضرور سناو گا اور وکھرے انداز سنا ان شاء اللہ اج جناب دے سامنے جس موضوع تھے کلام کرنا ہے اس عنوان ہے ذکر سیدنا حضرت اسمانے غنی رضی اللہ ہو اٹھارہ بل حجہ شریف اگرچہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے لیکن باری حضرت عبد بن سلام رضی اللہ ہو تالان ہو آپ کی شہادت مبارک اٹھارہ زل حجہ ہی ہوئی ہے اور الحمدللہ اللہ الحمدللہ اص وہ لوگ اور سڈا وہ مسلب کے حق کے کہ جس دے اندر نہ نبیوں دی دشمنی ہے نہ دی دشمنی ہے نہلے بینت دی دشمنی نہ صحابہ دی دشمنی صحابہ دسے ایک صحابی ساڈے کے حق کہ سنت دے اندر مخالفت اور یاد رکھا جی سا خوش نصیب کہ سڈے مسلک اندر کسے بھی اللہ والے بھی اللہ والے دی اداوت اور دشمنی اللہ وال محبت نظر خصوصا او لوگ او جماعت اور او گروہ کہ جڑا گروہ نبی پاک سرکار دے صحابہ دلانے املو ایمان دڈے املو ایمان کی بنیاد رکھیں گے خصوصاً وہ طبقہ مولا سونا خصوصاً اس طبقے دشمنی تو بچاو وگرنا سونے نبی نے فرمایا کہ جنہیں <مبلي Warri> <طلع alternatives> میرے ساب گود رکھے ویر رکھے دشمنی رکھیے آل ہاؤس سونے لمبی نے فرمایا کل وہ ہاؤز اوسر سے میرے کو نہیں آ رہے صحیح ادیس بیان کر رہے ہیں اور فرمایا جے میرے کو کل ہرسر آن کی تمنا رکھتے ہو طلب اور آردو رکھتے ہو تے پھر اپنی توں اپنے توں اپنے تماگ توں میرے صحابہ محفوظ رکھے گا تو الحمدللہ مسئلہ کے حکا رکھنے اور کر کے نبی سونی در ساحی لال ہی محبت رکھنے کیونکہ وہ لوگ نے کہ جہاں دا جہاں دا تذکرہ جہاں دا ذکر خیر صرف بندے نہیں رب د فرشتے بھی کرتے تو, ہے تو اس واسطے چونکہ اٹھارہ دلاجا شریف نات کی شہادت مبارک ہے تو میں آخیا اج آپ دا ہی ذکر خیر ہو جائے دا ذکر خیر کر کے اپنے ایمان اپنے ایمان کریے اے تے اپنے دوک نو تازہ کریے تاں کے جناب دے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر شریف کرن. اور دوسری حکمت اس موضوع کہ شہادت عثمان غنی شہادت اسمانے گنی بھی یہ سبق د کہ ملت نو قبول تے قبول کر کے اپنے آپ اپنے آپ راہ خدا دے اندر راہ خدا دے اندر پیش بھی فرمایا اپنی جان کا نظرانہ بھی دیتا ہے اور مخلوقی خدا دے اندر فتنہ بھی نہیں دیتا ادرت سیدنا اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد اور وہ لوگ نے جنہے بارے نبی سونے نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین میرے طریقے دے آ جے یا میرے چار یارکے پتہ لگنا ہے کہ نبی سونے سرکار راہ چون یار راہ ایک سمن گل کی مدید انج آت میرے سونے نبی نے فرمایا کن نجوم سب یہ محتد تم محتد تم میرا ہر صحابی ستار روشن ستار ہے جنہیں پیچھے بھی چل پو گے کدی گمراہ نہیں ہو گے صحابہ پیچھے چلن والا ہمیشہ ہدایت پاوے گا ٹھیک ہے نا ہاں الحمدللہ <سحبت> للہ ساڈا <سحبت> دعوی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ اسان نبی سونے کے سابب کسی نال بوتھ نہیں رکھیا سارے محبت رکھنے اور راہبر راہبت پیشوا مننے کیوں جس جماعت دا ہر ہر فرد ستارہ ہے اس جماعت کا کیا کہنا کہ جس جماعت کا ہر فرد ہی ستارہ ہے اور ہدایت کا ستارہ توجہ ہے بول لے نہیں جی یار ہدایت ہدایت کا ستارہ نبی سونے نے فرمایا ہر شاپی ستارہ ہے की मतलब कि सा जेारल अलहमदुल्ला सोबत नबक सा ईद सा पिछे चले ने और इन्ह के पिछे जड़ा चलेगा चले गोया वो भी साढ़े ही पिछले चलेगा خاص جماعت پھر خاصان خاص گروہ جشرا مبشرہ آخیا جا دس بندے وہ دس صحابی جنہوں نبی سونے نے دنیا جنت دی بشارت دیتی ہے تے مولویاں والی بشارت نہ سمجھی آ جی اللہ آ بھائی مولویاں مولوی آئی جنتی بیٹھے ہو تے جنت دا ٹکٹ لب گیا نا اس سونے نے جنت کی مشارت دیتی ہے وہ جس سونے رب نے اپنی جنت کا مالک بنایا پھر انہیں دسان دسان چھ افراد چھ افراد کہ جنہوں رب کی رحمت سے رضا آ گیا پھر او خاص گروہ جڑے چار نے جنہوں گولا فائر آج فرمائی موتی خاص موتی دے خاص موتی دے خاص ان چار چار بھی جنہوں مولا سونے نے اپنے سونے محبوب کا اپنے سونے محبوب دا داماد دادا توجہ توجہ توجہ داماد ہے داماد مولا علی بھی ہے سن لیکن علماء فرماندے نے اسان نہیں سنیا یا کوئی ایسا شخص ہوا نہیں کہ جس کے نکاح دے اندر نبی تو بولنا اس وجہ آپ رین آخیا جائے آخیا ج یعنی دو نوران وہ سبب کی بنیا سبب کی بنیا جدوں حضرت رقیہ رضی اللہ ہوتا عنہ آپ سرکار کا حضرت عثمان سرکار نکاح تے جنگے بدر دے موقع تے میں دسیا بھی ادرت عثمان سرکار جنگے پدر چی سن ہوئے کیوں ادرت رقیہ سرکار بیمار سن نبی سونے نے منع فرمایا تھی کہ عثمان تسان اپنے گھر والوں دی دیکھ بھال کرو تھی سمجھ منو ایجو شامل کر لیا گل کا نتی سونے نے اظہار اج فرمایا کہ جدو جنگ تاپس آئے لے نا آپ نے فرمایا جنگ کے مالی گنیمت کا حصہ اسمان بھی دیا بھی دیا توجہ ہے اس موقع تے حضرت رکئی سرکار فوت ہو گئی آپ وشال شریف ہو گیا تے حضرت عثمان غنی سرکار جڑے نے توجہ ہے آپ روپ <سرق> نبی, سونے نبی سونے نے فرمایا اسمان روا کی ارد اللہ یار سو روا تھا کہ میرا نبی ایک رشتہ سی اللہ محبوب رشتہ وہ حضرت رکئی سرکار جان لمی والا رشتہ مک گیا رونا وا کہ میں रब दे हबीब दी दामादी तू महरूम हो गया वोने मेरा सोना कमली फरमा आजबरी लाया खड़े मैनू कह रहा वे रब सोना फरमा रहा वे महबूब रुकैया की भैन दूसरी उस्मान देखा चो بھیجے رب فرماوے رب سونا فرماوے وہ محبوبہ اپنی دوسری لکھتے جگر اسمان دکھاج دے ہو کیونکہ یہ جا روا پیا کہ میں نبی رشتے تو محروم ہو گیا, ب ب ہو گیا اے دلوں پیا روا ہا ہا تو سبحان اللہ قربان جاواپ نونا آیا ج نبی پاک اگر میں مقابلہ نہیں نو تولن والے مگر نے لکھیا لکھا مولا علی بھی دام سن عثمان گنی بھی دام سن مگر قربان جاو حضرت عثمان سرکار آپ سرکار بارے آپ سرکار بارے علماء لکھ دے ہیں کہ مولا علی داماد سن مولا علی گھر ایک بیٹی سی حضرت عثمان بھی تام سن آپ گھر دو بیٹیاں اور نا کہ دوسری بیٹی ادر اس عثمان دھر آئیے اللہ سونے دی مرضی آئی رب سونے کی مرضی السابی تمی صحابہ امام ابن حجر کلانی دی کتاب آپ فرما نے السابہ دے اندر آپ فرما نے فرمایا مولا سونے نے نبی سونے نے فرمایا میں عثمان نے کہا دے اپنی دوسری بیٹی اللہ کے حکم نتی سہال <تصفح> قربان <جاؤ> حضرت <تصفح> عثمان سرکار روئے نے. سونے پوچھتے آ پوچھتے ہیں مہاوگ کی کا عثمان روا کیوں حضرت ابن جرس کلانی نے امام ابن جرس کلانی نے دے اندر جو روایت نہ فرمائیے وہ سڑا رہا وا ادرت روئے جدو جنگے پدر تھے ادرت رکئی سرکار آپ کا وسال ہو سال ہو جائے ادرت اسمان نے کملی والے پوچھتے نے یوگ کی کا آیوشمان روا کیوں کی سونے محبوبے میرے آکا نے فرمایا میرے آکا نے فرمایا اس روایت الفاظ وہ کا چبریلو وہا چبریلو امریلا ہے جہتا سونے فرمایالوتے ہا دا جبریل آجبریل کلوت مینو کہہ رہا ہے کہہ رہا وے رب سونا فرما وے اے سونے اپنی دوسری لختے جگر بھی اسمان نو مولالی بھی داماد ہے توجہ توجہ مولالی بھی داماد ہے عشمان بنی بھی داماد ہیں لیکن فقہا فرماتے ہیں کہا فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں مولا علی کے بارے میں کہ وہ وہاں وہاں اللہ کے حبیب, حبیب کی رضا تھی, تھی, تھی, تھی وہاں کملی والے کی رضا تھی, تھی, تھی, تھی ادھر عثمان کے معاملے میں وہ دکھا کار یہ آپ نے جا آیا دو دوڑوں والے میرے آلہ آدرت دے رہے حضرت آدر دے رہے حالات لگی مبارک فرما نے نور کی سرکار سے پایا دو نور کا نور کی سرکار سے اتے وہ لوگ بھی کتاب رین لکھا پہ میں پڑھ کے آیا خود نبی روا انکار کرتے ہیں بھائی سارا گھر سمجھ آیا وہ جہے خود نبی جی خود اپنے نبی آپ نے جیسا آدھے اور جی تھا بشر آدھے ان کتابان سور لکھا پیا میں وہ میں سنو رینا وال عجیب گل نور پیو نور نہیں ان کتاب لکھا پیا سورین میں آخیا یار نبی نہ ہونا دل دماغ دجبی نبی پاگ نو اپنے جیسا وشن کر اسمانے زمین سنو رین لے عجب گل لے لور یار اولاد نور ہو اولاد نور اسی کی ہوتی ہے جو خود نور ہوتا ہے ہوئی گل نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا آلہ حضرت بھی کہ اسی طرح بچارا برما رہے ہیں تو جو آئے نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا جیتے نبی باگ نے فرمایا میں اپنی دوسری جگر عثمان کسمان دینی دے لے رب دے حکم رالکی رب دی رضا ربی سیو تا پتا لگتا بے، مولا علی وی داماد نے، اسمانے گنی بھی دام نے لیکن اے بے، مولا علی دیاری ادھر رب دبیب کی رضا ادھر دے خدا دی رضا اے. اور کیوں نہ ہو بے؟ ہو جماعت وہ جماعت جس ساری جماعت اپنی رضا کا ایلان فرو کہ میں انہی ہوں وہ میرے نالی نے وہ خاص جماعت پھر اس پوری جماعت پھر دس خاص जिन्ह सोने के पाक महबूब ने जन्नत की सुनाई है। और छिया गनीमारे फिर चार की जमात जिन्हूफायरा शीन आख्या जाता है उन्हों پھر اوس خاص فرد دی گل جنو مولا سونے جی, دے جی دے کہا دے اندر رب کی مردی نالے نبی سونے کی نختے جگہ آئیے خاصا خاص خاصا خاص پھر خاصا خاص جدکرا فرما کیا جنہ دے بارے رب دی, دی رحمت نے جدو جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہو آپ سردار نے جدو سونے نے بیری فرمایا تھی رومہ او م اے اگر کوئی مسلمان واسطے لے کے وقت کر دے یہ بدل سر وہ جلد لے کے دیا گا حضرت اسمانے گنی رضی اللہ شرکار نے بیر روم خرید کے نے فرمایا مسجے حصہ کوئی خرید کے مچے دبمی چا دے وہ رب سونا چلا جنت تھا گا حضرت پھر بھی حضرت عثمان گوی اگے آئے نے اس موقع تے اس موقع, تے اس موقع تے میرے سونے نبی نے आयुष्मान जा करा समझे जे किल भी सोने ने मादला सुम मादला उन्होंने दीन तू भी इजाजत दे दी اس طرح کی روایات کی تعویل ہوتی ہے ہمیشہ محدسی خود کر دے وہ احکام دین سے آزادی نہیں تھی مقصد یہ تھا کہ عثمان اب تو اللہ کی رحمت میں اتنا محفوظ ہو گیا ہے توجہ توجہ اب تو اللہ کی اللہ کی امان میں اس کی رحمت میں اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ تجھے تیرا نفس اور تیرا شیطان نقصان نہیں دے سکتا کی مطلب کہ رب سونے دی رحمت نہ ہو گلت کام ہو ہی نہیں سکتا پھر میر ان شیا بھی خاص پھر چار پھر دو دماد دو لے جو نہیں فرمائی پھر ایک جن آدر حضرت سیدنا عثمان غنی آپ سرکار دی وقت وقت تھوڑا میں حدیث بیان کروں صرف ایک کتاب اندر سوائے کے مہرکاؤ اگر صرف اس کتاب دیا کر سو حدیث پوری سو حدیث مشکار شریف کے اندر مناقب عثمان کنی پورا ہے بخاری اندر بنا کے ویسا دیکھ ادرت اسمانے گنی تاری وقت نہیں ہے آپ سرکار ادھر ادھر داما دی نور دا جوڑا پا ہے وہ رشتے دے دل نبی نبی پاک ماں دا سب نبی پاک رشتے بھی رشتہ ہبی بے خدا در اسلام قبول کردرت سال سی کے اکبر مولا علی مشکل گشار دیا لڑا ہو اور حضرت زید بن ہارسا حضرت زید بن ہار ساہ یہ تین صاحب نے یہ تین صاحب پہلے مسلمان ہوئے حضرت زید بن ہارشا تو بعد چوتھے مسلمان ہونے والے اس مالی آپ کا خاندان قربان تربان خاندان پہلے جدو اسلام دی پناہ اندر آئے پھر زندگی چار چاند لگ ادر سہی ادھر اسمانے بنی رضی اللہ آپ سرکاری سن درد تشہور سخا دے اندر تے اپنی مشال آپ سن سرکار جدو سکھا سی سو سو اونٹ بما سامان ہوئے قربان کر دراصل جی گل کی الت ابراہیم آدرت سبراہیم سرکار ایک روایات اور سنا دو جد جاخلا سدر کلسون سونے نبی جگر جدوں آپ سرکار کا نکاح ہو ادرت اسمان ہے نال د ابتدا اندر تھوانا اشارہ کروایا سب کے ادرت تیبا اندر جد ادرت سا آپ سیے دا تو نہ نکاح ہو جائے سونے لگی نقل اس حدیث گریب آخیا اور نے بعد محدثین نے اس حدیث سہی بھی لکھیا وے قربان جا دے اندر کوئی شک نہیں راوی ہے سونے نبی نے فروایا گلسون تیرا شوہر شوہر یعنی عثمان تیرا شوہر تیرے دادے دی شکل دشابے ترا شوہر تری دکل دشابے یار یا سن لاہ میرا دد یعنی پوچھا آپ سرکار فرما نے ہاں یعنی ابو لمبیا ابراہیم علیہ السلام اسمانے کری سکار دی شکل مبارک آپ سرکار نے دوسری روایت سہی سہی شریف دی صحیح روایت سونے عثمان میری شکل ملتا ابراہیم شکل رب سونا جس اولاد جس اولاد ماں باپ دے رنگ رکھے جس اولاد ماں باپ دے رنگ رکھے آبا جلا رنگ رکھے ضروری گل ہے رنگ, دے رنگ, گلے رنگ دے نال اتوار بھی ضرور بھی ضرور ہوگے براہیم سرکار نے آپ نے بھی راہے خدا داہے خدا تال پیارا نہیں سیتا اسمانے گنی نے بھی اپنے پاپ سنت عمل کر وا جما سالو سکھا دے ادر پھر قربان جاوا صفات مولا سونے آپ جن جی فرمائے سارے بے مثال نے اگر چے، اگر چ پہلے صحابہ پہلے خلافا پرانے پاک جمع ہوتا رہا ہے. لیکن جو ترتیب موجود ہے نا موجودہ ترتیب جمع در اسمان نہیں کیتا. اگر جی پہلے قرآن جمع ہوتا رہا موجودہ ترتیب جمع کرنے کا جا اس کے رسول دا میدان ویک یعنی آپ کے خادیا کے حکے تین گل کر رہا جو شکل ویسے بھی یہ تجربہ ہے کہ جس اولادوں جس دھی پکل اپنی برادری کے کسی لائق بندے نہ رلدی ہو ضرور, ضرور اس بندے دیاں دیا, چوکھیاں نہیں او تھی, ایک دو چند او رب سونا نمونا مڑا چکتا ہے توجہ ہے اشک رسول رسول دی اسمانے غنی سرکار نے مسالا ارد کردہ سونے میں سائلا میرا سوال پورا کرو میری حاجت خوشائی کرو سونے محبوب نے فرمایا جدو ساحل حضرت عثمان گنی کا دروازہ دکھایا گیا ساحل دروازے اندروں آپ کی آواز آ رہی سی उसे लेजे ले अंदर बोल रहे अपनी घर वाली घर वाली मुफ्तर फरमा रहे सन रात लू, रात दिए मोटी पा छी सी जी वजह नोखा बल गया आए शायद वो सुनिया मैं भी अजीब घर से आया वहां جا بتی الگ دروازہ خلوایا پوچھا کون سائے کتنا ارد گرد ہے حبیب خدا نے بھیجا عثمان غنی پوری سائل حیران ہو سونے ایک گل کی نہیں سمجھ آئی کی آپ فرما دے کی نہیں سمجھ آیا ارد کر دے سونے جدو میں آیا تو گھر اپنے تیے ए जी बत्ती मोटे होने की वजह न्यादा चल जा अपनी घरवाली ड्रै सो मैं मंगा वे पूरी थेली आ गई वजह की आप फरमाते बेली आते रब की रात उठे हिसाब देना वे, वे। बेहिसाब अपनी राह का खर्चा खर्चा उद्दगी सू सोने भी एजारा कर आप गुजारा करे जे चोखा रब की बारगा जमा करवाया जे फरमायाल गया वापस नहीं आना फरमाया जरा तैनू दे रहा विच की सरफा ए कल जाके वापस लेना वे یہ رب سونے نے اپنی رحمت مینو واپس دے یہ خرچ نہیں ہو رہا سونے دئیے لاگ آئے لاگ آئے آنا بچا لائیے دے پر ان لوگوں دی سمجھ وی جو ربایا آخیا یہ روایت بھی آئی جو رب کی رات لایا بچے باقی سب لگ گیا تو بن جا آپ دا وقت آخری گل سنا کے گلا پر گل وقت نہیں آتا یار وڈنیاں نے پھر چس نہیں قربان جاو اگر آخو تو یار مدال یہ گل پھر اگلے چمین سناو ٹوٹل پورا کروں ٹپاؤ سا آخو چا سال وقت بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ آپ دی شہادت شریف دی جڑی مثال آپ نے قائم کی ہے نا وہ بھی بالکل نظرت سید اللہ براہ علیہ السلام دی دی ہی قربانی مثال ستم ہوئے سنت نہیں ہٹے ہوں تو سناو گا میں چند موٹے لفظ نال انشاءاللہ اللہ زندگی وفا کی تھی اگلے جمے چاس نال سنا آخر دنیا آ کر برباد کر بیٹھ گئے وہ رب فرماؤ گئے لا علا ہاؤ لائے ولا عیدا ہاؤ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ کھڑے جو اللہ کا قرآن ہے بالکل سادہ رہا لا جا ہاؤ لائے ولا ہاؤ نہیں پی نہ بہت کرتے ہا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحال اللہ